انشاءاللہ آج کے درس کا آغاز کریں گے ہم سورہ بکرا کی آیت نمبر دو تیرہ سے جو کہ پانچ لمبی آیات میں سے ایک ہے تو آئیے اس درس کا آغاز کرتے ہیں اگلی آیت کا بڑا دلچسپ عنوان ہے آیت الاختلاف کیا یہ تیسری طویل آیت آ رہی ہے یعنی لوگوں میں اختلاف جو پیدا ہوتا رہا اس کے بیان پر مبنی ایک طویل آیت یہ تیسری طویل آیت آ رہی ہے لوگ ایک ہی امت تھے فبعث اللہ و و پھر اللہ نے انبیاء کو بھیجا بشارت دینے والے بنا کر اور ڈرانے والے بنا کر وہ انضن اہم الب اور اللہ نے ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی یعنی مقصد کے ساتھ لیا حکوم تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان فی مختلف فی اس میں جس بات میں لوگوں نے اختلاف کیا وہ مختلف فی الدینات بہ یم بین اور جنہیں کتاب عطا کی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد جب ان کے پاس واضح احکام اگئے آپس کے زد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا۔ یہ بات پہلے بھی آئی یہود کا مسئلہ کیا ہوا حسد کی وجہ سے یہ زد کی وجہ سے اب انہوں نے اللہ کی آیات اور احکام کا انکار کیا۔ فهد اللہ الذين امنوا لما خالفوا فيه من الحق باذنی بس اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت دی جو ایمان لائے اس حق بعد پر جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا اللہ نے اپنے اذن سے یہ ہدایت دی ایمان والوں کو والله یاہدی من یشاو الانصرات مستقیم اور اللہ جسے اچاد ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے اللہم مہدینا صرات المستقیم اے اللہ ہم سب کو صرات مستقیم کی ہدایت عطا فرما ہدایت کا عروج کیا ہے جنت میں داخلہ وہاں تک ہم اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں جنت والے جنت پہنچیں گے اللہ کے فضل سے اللہ میں مشامل فرمائے کہیں گے سورہ آراف آیت نمبر 43 میں الحمد اللہ کل شکر تعریف اللہ کے لیے جس نے اس جنت میں داخلے تک کی ہدایت دے دی اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ ہی نے ہدایت نہ دی ہوتی اسی سے مانگنا کتنے محتاج ہیں جنت میں داخلے تک ہدایت کے محتاج ایک مرتبہ رمضان میں قرآن سن لیا کافی نہیں جنت میں داخلے تک ہدایت کے محتاج اس احساس کے ساتھ یہ دعا ہونی چاہیے اہ دن المستقیم گمان کر لیا جنت میں داخل ہو جاؤ گے ولم مسر الدین خلو من قبل کم حالانکہ تم پر ابھی وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر گزرے مست وزل ضلع سختیاں آئی تکاری ہلا دیئے گئے حتائے قول اور رسول و الدینہ آمنما ہوں <تصفيق> یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے پکار اٹھے متانسر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ ان نسر اللہ قریب آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہی آیا چاہتی ہے اللہ اکبر رسول کا ایمان کتنا بڑا ہوتا ہے اللہ گہرا ہوتا ہے اس قدر ہلایا گیا ایمان والوں کو رسول بھی کہہ رہے اللہ تیری مدد کب آئے گی اتنا آزمائشوں اس کی بھٹیوں سے گزارنے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ایسے انقلاب آ جائے ایسے ایسے دین غالب ہو جائے ایسے ایسے ہم سیدھے سیدھے آرام سے ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں پہنچ جائے ہاؤ کم کیسے ممکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جنت کو مشقتوں سے گھیرا گیا اللہ نے جنت سجائی بنا کر جبیل کو کہا دیکھ جبریل کہتا ہے یا اللہ اللہ اکبر تو نے کیا جنت بنائی جو سنے گا داخل ہو کر رہے گا جان لگا دے گا داخلے کے لیے اور پھر اللہ نے جنت کو مشقتوں سے گھیر دیا کہا جبرائیل پھر دیکھو جا کر جبرائیل کہتے ہیں علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ اب تو لگتا ہے کوئی بھی نہیں جائے گا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیب میں بورڈنگ پاس ہے وہاں کا اور یہ اللہ کا کلام کیا کہہ رہے ہیں سختی آئی تکالیف آئیں ہلا دیے گئے اتنا کہ رسول کہہ رہے ہیں اللہ تیری مدد کر بھائی اب اللہ کہتا ہے کہ اللہ آگا ہو جاؤ اللہ کی مدد خریب آیا چاہتا آزمائش مانگنی نہیں اللہ سے بار بار ذکر ہو رہا ہے آئی گی تیار رہنا ہے اور آئے تو ہے ربنا افرق علینا السبر اللہ ہم پر صبر کے دہانوں کو کھول دے پھر دعا کریں گے ربنا وَلَا تُحَمِّ اللَّهَ مَالَا فَا خَتَلَنَا بِن اللہ پر وہ بوجھ نہ ڈال اس کی سہارنے کی ہمارے اندر پاقت نہیں لیکن we have to be prepared for that جنت مشقتوں سے گھیری گئی اللہ انسر اللہ قریب آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب آیا چاہتی ہے اب انفاق کا بیان یس الگ علی اسلام آپ سے پوچھتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں کن پر خرچ کریں مراد یہ ہے کل آپ فرما دیجیے ماں انفقت من خیرین تم جو کچھ بھی مال میں سے خرچ کرو فل الوالدئی ول اقربین ولیتامہ ول مساکین و اپنی تم ماں باپ کے لیے اور رشتے داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے اول اپنے قریبی لوگ اچھا ماں باپ ہوں بیوی بچے ہوں ان کی تو کفاظت ایک مرد کے ذمے ہے نا ان کو تو زکوۃ بھی نہیں دے سکتے اور رشتے دار کو زک دی جا سکتی اگر وہ مستحق ہوں یہاں سے سلسلہ شروع ہوگا پھر اللہ نے عورتوں میں وہ سات دی ہے تو معاشرے کے کمزور طبقات ہیں یتیم ہے مسکین ہے مسافر ان کی ان پر بھی خرچ کروا تفالو بن خیریت اور تم جو کوئی نیکی کرو گے اللہ علیم تو بک اللہ اس سے خوب جاننے والا ہے خودی ملیم القطال تم پر قطال کرنا فرض کیا گیا ہے وہ ہوا کرم اور وہ تمہیں ناگوار محسوس ہو رہا ہے ایک ذہن سازی کی جا رہی ہے اول اول احکامات آئے ہیں مدنی ہجرت کے بعد کے تو, پسند تو نہیں کرتی نا جنگ کو عام طور کو اچھی شے بھی نہیں مگر کیا کرے کبھی ان ایویٹیبل ہو جاتا ہے معاملہ ناگزیر ہو جاتا ہے لازم ہو جاتا ہے تو کرنا پڑتا ہے اللہ فرما رہے تم پر ہم نے فرض کر دیا قتال کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے وہ کرہ لکم اور وہ تمہیں ناگوار محسوس ہو رہا ہے اب سنیے کیا ذہن سازی کی جا رہی ہے وَعَسَا أَن تَكْرَو شَيْئًا وَحُوَ خیر الحکوم وکر خیر الکم اور ممکن ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے حق میں بہتر ہو وسا ان تو ان اور ممکن ہے ایک چیز کو تم پسند کرو وہ شرالکم وہی تمہارے لیے شرح ہو ارے بچہ بقر عید کا موقع ہوتا ہے ہم بار بھی کرتے ہیں وہ بوٹیا سکتکے بناتے ہیں وہ انگاروں کو دیکھتے ہیں تو اس کو کیا نظر آتا ہے لائٹ آگے بڑھ کے لپک کے لینا چاہتے ہیں ہم ہاتھ کھینچ دیتے ہیں کیوں ہم کہتے ہیں تجھے نہیں پتا ہم ہمیں پتا ہے ایسے ہی ہے نا تجھے تو لائٹ لگ رہی ہمیں پتا ہے انگارا ہاتھ جل جائے گا ایسا ہی ہے نا بڑا ہمیں اپنے اوپر ظام ہے کہ ہمیں بہت کچھ پتا ہے اللہ کہتا ہے تجھے نہیں پتا بندے مجھے پتا ہے تجھے اچھا لگ رہا ہے اسی میں شر ہوگا اور تجھے ناگوار لگ رہا ہے کڑوی دوا ماں جو ہے وہ ٹانگوں میں بچے کو دبا کر میں ہی تاثیر ہوگی。ہی ہے نا؟ بچے کی رہی ہے اس کے لیے شفا ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ بھی کہہ رہے کو تم ناگوار سمجھو وہی تمہارے حق میں بہتر ہو اور ایک چیز تمہیں اچھی لگے وہی تمہارے شروع ہو یا اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے سوال میں جنگ کے بارے میں کہ ہاں اس میں جنگ کرنا بڑی بھاری بات ہے حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرنی چاہیے پس منظر کیا ہے کہیں ایک جھڑپ کا معاملہ ہو گیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرق قتل بھی ہو گیا مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ رجب سے پچھلا جو مہینہ تھا یہ اس کی آخری تاریخ ہوگی حالانکہ رجب شروع ہو چکا تھا مشرقین نے کہا او ہو یہ تو حرمت والے مہینے کی حرمت انہوں نے پامال کر دی یہ چوری اس اوپر سے سوئنا زوری اللہ کے گھر کا دروازہ بن کیا ہوا ہے اللہ کے گھر کو شرک سے بھرا ہوا ہے مہاد اللہ بتوں سے مہاد اللہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر سے روک رہے یہ نظر نہیں آ رہا ان کو انہوں نے حرمت والے مہینے کی حرمت پامال کر دی اب اللہ کس طرح اپنے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو ڈیفینڈ کر رہے سنیے ہی فرما کل کے تعلق کرنا حرمت والے میں بڑا بھاری معاملہ ہے لیکن بہی اللہ اور, اللہ اور اللہ کا انکار کرنا مسجد حرام سے روکنا وہ اخراج آل ہی من ہوں اور اس کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا اکبر و اللہ یہ زیادہ بڑی بھاری بات ہے اللہ کے نزدیک اب اگر انہوں نے یہ کام کر ڈالا ہے تو تم نے بھی تو ان کے ساتھ اس طرح کے معاملے کیے اور بے دھیانی میں یوں کہیے کہ لا علمی میں کچھ ہو جائے تو وہ تو ویسے بھی معاف ہے لیکن تم نے جو ہے اتنا بڑا اس کا بتنگڑ بنا دیا خود تمہاری حرکتیں کیسی ہیں اس کی طرف بھی تو توجہ کرنے کی کوشش کرو بل تو اک من القتل اور ہاں فتنہ انگیزی قتل سے بھی بڑا بھاری معاملہ ہے وَلَا اگر تو تمہیں تمہارے دین سے ہی پھیر دیں یہ ہے ان دشمنان دین کا پلان کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دینا چاہتے ہیں وَمَن مِنكُمْ عَمْ دِينِهِ اور جو تم سے مرتد ہو جائے پھر جائے اپنے دین سے فیم پھر وہ مر جائے جن کے عمل ضائع اور آخرت میں ایمان لائے اور نے ہجرت کی اور نے جہاد کیا اللہ کے کی رحمت اللہ یہ لوگ جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اہم نقطہ ایمان لانے کے بعد عمل بھی کرنا ہے اور عمل کے دو بڑے عنوانات اللہ کی راہ میں ہجرت اللہ کی راہ میں جہاد ایک ہجرت ہے وطن کو چھوڑ دینا اور جہاد کی چوٹی ہے جنگ کرنا یہ تو ٹاپ آف دا لسٹ ہے معاملات لیکن ایک ہجرت روزانہ ہے کیا انتہ جرمہ کری ہر وہ کام چھوڑ دو علیدہ ہو جاؤ اس سے جو تمہارے رب کو ناپسند ہے اور روزانہ جہاد کیا ہے تجاہد نفسک فی طاعت اللہ تم اپنے نفس سے مجاہدہ کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اطاعت کے لیے یہ تو روزانہ ہے ایمان بھی لاؤ ہجرت کا اور جہاد بھی سبی اللہ کا عمل اختیار کرو ان کے بارے میں کہا کہ ارجن اور رحمۃ اللہ یہ لوگ جو اللہ سبحان و تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اللہ غفور و رحیم اور اللہ غفور ہے بہت بخشنے والا رحیم ہے نہایت رحم فرمانے والا شراب اور جوئے کی حرمت کے بارے میں احکامات تدریجن یعنی گریجولی آئے اس ضمن میں ایک پہلا حکم جو مدنی صورتوں میں آیا وہ یہ مقام ہے گریجولی حرمت آئی ہے شراب کی اس میں سے پہلا حکم یہ مدنی صورتوں میں اے نبی علیہ السلام آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں قل کلفیما اتمن کبیر آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے منافع ناس اور مناف یاس اور آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا فائدہ بھی ہے ایک جواری سمجھتا ہے کہ جوا کھیل کے تھوڑا پیسہ بنا لوں گا کم وقت یہ بھول جاتا ہے کہ دس مرتبہ بہ ہار کا بیڑا غرق بھی کروں گا وقتی فائدے کو دیکھ رہا ہوتا ہے ایک شراب ہی سمجھتا ہے کہ میں شراب کے نشے میں دھت ہو کر جو ہے وہ تھوڑا سا کسی اور ہی دنیا کی سیر کر لوں گا جب آنکھ کھولے گی تو پتہ چلے گا اخلاق کا بھی جنازہ نکل گیا دولت کا بھی جنازہ نکل گیا عفت حیات کا جنازہ بھی نکل گیا تھوڑا سا فائدہ تو ہے مگر بربادی اس کی سوا ہے اس کے بعد بربادی کی سوا کچھ بھی نہیں ہے فرمایا کہ ہاں وہ منافی الناس لوگوں کے لیے تھوڑا فائدہ بھی ہے وہ است محما اکبر اور ان دونوں کا گنا <تصفيق> ان کے نفے سے زیادہ ہے اب جو آدمی بھی سلیم الفطرت ہو کو چوکنا ہو جائے گا اللہ فرما رہا ہے لیکن ابھی فائنل حربت کا حکم نہیں آیا اگلے دو احکامات بعد میں پڑیں گے سورہ نسا فورٹی 43 اور پھر سوریہ آیت امر اور اکانوے میں انشاءاللہ اللہ انفاق کے بارے میں ایک اور سوال ویس ال کا مالا یون اور اے نبی علیہ السلام آپ سے پوچھ کہ کیا خرچ کریں مراد کتنا خرچ کریں بڑا پیارا جملہ آپ فرما جو بچ جائے خرچ کر دو سبحان اللہ اور امام الانبیاء خاتم المبیا نے اس سطح پر زندگی بسر کی میرے اور آپ کے رسول کے گھر میں دو دو مہینے چورا نہیں جلتا تھا میرے اور آپ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں کبھی زکات نہیں دی گئی کہ اتنا مال کبھی جمع نہ ہوا آئیڈیل اتنا ہی اونچا ہونا چاہیے چھوٹے آئیڈیل بنائیں گے نا تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کیا مطلب ٹرنر فیملی سی این این کو ایون کرتی ہے ان کا جو بڑا دادا ہی ہوگا کسی کا ان میں سے اس نے ایک چٹ پہ لکھا نتنگ مور ٹو بی اچیو لائف سو دیر از نو مور یوس آف لائف ڈاٹ ڈاٹ اپنے آپ کو گولی مار لی اس لیے ارے بے وقوف تجھے آخرت کا اگر احساس ہو اور اللہ کو پا لینے کا احساس ہو تو مرتے دم تک تو محنت کرتا رہتا آئیڈیل اونچے ہی رکھنا پڑتا ہے چھوٹا سا آئیڈیل بنائیں گے اس کے بعد ہلاکی کریں گے اپنے آپ کو اور آئیڈیل ترین ہستی کس کی ہے لقت خان المفی رسول اللہ اس وت تمہارے لیے رسول اللہ اسلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے اللہ نمبر اکیس میں بات آتی ہے البتہ یہاں کیا بات ہے جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو یہ ہے انتہا کم از کم کیا ہے زکات درمیان میں کیا ہے گیپ ہاں جی آپ کا میرا بچہ ساٹھ نمبر لے کر آئے اچھا لگے گا کیا کریں گے ہم سب کو بتائیں کیا چاہتے ہیں ہم اپنے بچوں کے بارے میں کتنے مارکس ہنڈریڈ نا ہنڈریڈ کی پلاننگ کرتے ہیں ہنڈریڈ کی وہ اٹینپ کرتا ہے ہنڈریڈ کی محنت کرواتے ہیں, تب وہ سیونٹی ایٹی ایٹی نائنٹی ایٹی فائیو ایسے ہی ہے نا تو اگر زکات پر ہی بیٹھے رہیں گے تو زکات میں بھی ڈنڈی ماریں گے معاف کیجیے گا آئیڈیل اتنا اونچا رکھیں گے تو آخرت کی گریڈ شیٹ بہتر ہوتی چلی جائے گی اور اے اسٹیرک بھی لیں گے کچھار کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں ان ہوتا ہے تو یہ ہے ٹاپ منیمم کیا ہے زکات درمیان میں کیا ہے گیپ جتنا ایمان بڑھے گا اتنا میں اوپر جاؤں گا انشاءاللہ اور اپنی آخرت کو بہتر بناؤں گا اور ہاں دی بینک آف اللہ ان میں انویسٹ کرتا چلا جاؤں گا اللہ ہم سب کو توفیق آپ فرما دیجئے جو ضرور سے زائد ہے وہ دے دو اسی طرح اللہ تمہارے لئے احکام کو واضح فرماتا ہے دنیا وال آخرات تاکہ تم دنیا کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرو یس انونا قان الما اور اے نبی علی السلام آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں صرف ایک منٹ رکیے گا کیسے مضامین بدل بدل کر آ رہے ہیں کبھی قتال کبھی انفاق کبھی یتیموں کا ذکر سبحان اللہ یہ اللہ کے کلام کا اعجاز ہے کبھی ہم انتہائی اوپر کے مضامین بغور فکر کر رہے ہوتے اور قرآن پھر لے کر آ ہے بھائی اپنے انفرادی معاملات کو بھی سیدھا کرو یہ پورا پیکج جو قرآن ہمیں اس کی سیر کروا رہا ہے فرمایا اب یتیموں کے بارے میں کے بارے میں سوال کرتے ہیں فرما کہ ان کی کا معاملہ کرنا بہتر ہے کم اور اگر تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں بہت احتیاط کرتے تھے صحابہ یتیم اگر کفالت میں آ گیا اس کی ہانڈیا الگ بن رہی ہے اپنے بچوں کے لیے الگ بن رہی ہے بڑی مشکل ہے فرمایا اگر تم تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے تمہارے بھائی ہیں ہاں مِنَ اور اللہ فساد کرنے والے اور اصلاح کرنے والے کو خوب جانتا ہے شاہ تھا <لَعَانَتَكُم> اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور تمہیں مشقت میں ڈال دیتا اس کا اکاؤنٹ الگ کھولو اپنا اکاؤنٹ الگ کھولو اس کا راشن الگ تمہارا الگ اس کا کیچن، کیچن، اس کی آر ڈی، بڑی مشکل ہو جاتی، نہیں اللہ نے اجازت دی باقی جو فسادی ہے جو یتیم کا مال ہڑپ کر رہے اللہ جانتا ہے اور سور نسا آئے دس میں پڑیں گے یتیم کا مال ہڑپ کرنے والے اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں ان اللہ عظیم الحکیم بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے اب نکاح کے تعلق سے مشرک سے نکاح کی ممانعت ولا تن کی مشرقات مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے خیر میں مشرقی اور یقینا ایک مسلمان کنیز کسی مشرق عورت سے بہتر ہے اگر وہ مشرقہ تمہیں کتنی ہی اچھی لگے ذاکر نائک صاحب کیونکہ وہ انڈیا میں رہے اب ملیشیا میں اللہ ان کی حفاظت فرمائے جھاڑو دینے والی مسلمان عورت بالی وڈ میں پرفارم کرنے والی مشرقہ سے بہتر ہے میں نے ایک وارڈ کا اضافہ کیا اس میں میں, میں نے بتا رہا کون سا ہے وہ ایک جھاڑو دینے والی مسلمان عورت ایک بالی وڈ کے اندر پرفارم کرنے والی مشرقہ سے بہتر ہے اور اللہ کہتا ہے چاہے وہ مشرقہ تمہیں کتنی ہی بھلی کیوں نہ لگے اور سنی ولعتن کہ المشرکین حتا یؤمنو اور اپنی مسلمان عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں مت دو یہاں تک کہ وہ مشرک ایمان لے آئیں ولعبد المؤمن خير من المشرکین ولو اعجمکم اور یقینا ایک مسلمان غلام وہ بہتر ہے ایک مشرک سے چاہے وہ مشرک تمہیں کتنا ہی بھلا کیوں نہ لگے اصل معاملہ کیا ہے یہ ظاہر کے حسن کو و دولت کو جائیداد وغیرہ کو چھوڑو اس کو مت دیکھو يدعون النار یہ مشرق آگ کی طرف بلاتے ہیں واللہ اور اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے مغفرت کی طرف بلاتا ہے بید نہیں اپنے حکم سے تم طے کرو مشرقوں کی دعوت قبول کرنی ہے یا رب العالمین کی دعوت اللہ معاف کرے آپ کے مارے شہر میں بھی حرکتیں شروع ہوئی یونیورسٹیز کی لڑکیاں ہندو لڑکوں سے شادی کرنا چاہ رہی اللہ اللہ حفاظت فرمائے یہ جو آزادی آزادی کے نعرے چل رہے بربادی بربادی کے نعرے ہیں عقیدہ ایمان جا رہے ہاتھ سے حرج کیا ہے اور کیا ٹائٹل لگ رہا ہے دا بیسٹ ریلیجن از ہیومٹی انسانیت اصل ریلیجن ہے تو پھر معبود بھی ہیمن انسانی خود معبود انسانی اپنی مرضی چلائے گا پھر ان شاء اللہ ثم معاذ اللہ اللہ ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے یہ مشرق تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں اللہ تمہیں اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے بئی بین و آیاتی ہی اور لوگوں کے لیے اپنے احکام کو واضح فرماتا ہے اللہ اللہ یہ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اگلے چار رقوب بڑے اہم ہیں و زندگی کے بارے میں توجہ کر کے سب لوگ سنیں بہت اہم رکو ہیں گھریلو زندگی کے بارے میں عورتوں کے بارے میں رہنمائی ہے نکاح کے تعلق سے رہنمائی ہے رضاعت یعنی بچے کو دودھ پلانے کے تعلق سے رہنمائی ہے طلاق کے حوالے سے گفتگو ہے خلا کا تذکرہ بھی ہے مہر کا بیان بھی ہے عدت کا تذکرہ بھی ہے اور درمیان میں نماز کا ذکر بھی آئے گا اہم نقطہ درمیان میں بار بار تقوا کا ذکر بھی آئے گا اہم نقطہ اب چار رکو خاندانی زندگی سے متعلقہ مسائل کے بارے میں سور البقرہ آیت نمبر دو سو بائیس ارشاد ہو رہا ہے وَيَسْتَلُونَكَ عَدِ الْمَحِيطِ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حیث کے بارے میں سوال کرتے ہیں ان ہوا اَذَن آپ فرما دیجئے وہ ایک گندگی ہے یعنی ایک ناپاکی کا معاملہ ہوتا ہے خاتون کے بارے میں بتایا جا رہا ہے فَاَتَذِلُمْ نِسَاءَ فِي الْمَحِيطِ پس تم عورتوں سے علیدہ رہو حیث کی حالت میں یہ علیدہ رہنے سے مراد اچھوت بنا کر ان کو جو ہے وہ یہود کی طرح یہ ہندومت کی طرح بالکل ہی اچھوت بنا کر علیحدہ کر دینا نہیں مراد یہ کہ جو زوجین کا حتمی آخری تعلق ہوتا ہے وہ قائم کرنا منع ہے باقی ساتھ سونا کھانا پینا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو حتمی تعلق ہے شوہر اور بیوی کا وہ حالت حیض میں منع ہے ولا تقرب ہم نہم اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں یعنی پھر وہ غسل کر لیں گی پاک ہو جائیں گی تب پھر یہ تعلق قائم کرنے کا موقع ہوگا فعید ہرنا تو ہنحی تو بس جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا یعنی تعلق قائم کرنے کا فطری طریقہ اس کا ایک نقطہ اگلی آیت میں بھی آئے گا انشاءاللہ ان شاء اللہ ام اللہ خب الطوابین و بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے توبہ کیا ہے بڑا پیارا جملہ روح کا غسل ہے توبہ کیا ہے روح کا غسل ہے ایک غسل کر کے ہم ظاہری پاکیزگی حاصل کرتے اور توبہ کر کے باطن کی پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے نساؤکم کم حرف تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں بڑا شائستہ انداز ہے قرآن حکیم کا بڑے سادہ انداز میں اور جس کو کہے کہ حیا کا بھی لحاظ رکھا جائے قرآن کا انداز سیکھیے ہماری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں تم بس تم اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے چاہو لطف اندوز ہونا وہ سب ٹھیک ہے البتہ وہ قبی مولی انکم اپنے اور اپنے لئے آگے کی تدبیر کرو یعنی اولاد کا حصول تو لطف اندوز ہونا ایک بات ہے مگر بالکل حتمی تعلق وہ اس طریقے پر قائم ہو جو فطری بھی ہے اور جس کا حاصل اولاد کا حصول بھی ہے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا و تقل اللہ علم کو اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو مبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دیجئے اے نبی علیہ السلام ایمان والوں کو ولا تجار اللہ اور وطلیہ ایمانی اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو آڑ نہ بناؤ ام تبر کہ تم حسن سلوک و تکو وطح و اور تقوی اختیار کرنے اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے باز رہو گے کیا مطلب اللہ کے نام کو آڑ نہ بناؤ قسمیں میں کھا کر ایسے باتیں نہ کہو کہ میں کسی فلاں نیک عمل کو اختیار نہیں کروں گا میں لوگوں کے درمیان صلاح نہیں کراؤں گا میرے باپ کی توبہ جو آئندہ میں ان کے معاملے میں پڑھنے کی کوشش کی نہیں ایسی قسم نہ کھاؤ کہ تم نیکی کا ارادہ تر کر دو تم تقوا کی روش کو تر کر دو تم لوگوں کے درمیان صلاح نہ کراؤ اس سے روکا گیا واللہ سمیعن علیم اور اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے لا یعاخذکم اللہ باللہوی فی ایمانکم اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری بیکار یعنی لعیانی قسموں پر ولیکن یعاخذکم بما کثبت قلوبکم لیکن وہ تمہاری پکڑ فرمائے گا اس پر جو تمہارے دلوں نے پورے ارادے سے کمایا ایک عربوں کا مزاج تھا ہر بات میں قسم اللہ باللہ تللہ تل یہ ان کا ناس تھا یہ ہے جو تاکہ کلام بن جاتا ہے اس پر تو مواخذہ نہیں لیکن ایک قسم انسان پورے دل کے ارادے سے کھاتا ہے اس پر مواخذہ ہوتا ہے اس کے پہ کچھ احکامات ہیں کچھ ذکر صورت المائدہ میں آئے گا ایک خاص قسم الا کا بیان اگلی آیت میں آ رہا ہے غفور حلیم اور اللہ بہت بچنے والا برد بار ہے حلیم ہونا اللہ کا کیا مطلب اللہ اکبر اللہ تمہاری فوراً پکڑ نہیں فرماتا بڑی خوبصورت بات ایک مفتی صاحب نے کہ ہمارے دوست مفتی زبیر صاحب بڑی خوبصورت بات کہی اللہ کا ہل دیکھو اللہ خالق اللہ مالک اللہ رازق اور لوگ اللہ کا کفر کر رہے لوگ شر کر رہے انکار کر رہے کھلا اس کا اللہ کھلا رہے پلا رہے دے رہے نعمتیں دے رہے چاہے تو اڑا کے رکھ دے مٹا کے رکھ دے برباد کر کے رکھ دے حلم اللہ کا حلم اللہ اکبر اللہ حلیم ہے اب ایک خاص قسم ایلا کا بیان اب یہ کچھ فقہی مباحث اشارہ کریں گے تفصیل کا تو موقع نہیں ہے اربوں میں ایک مزاج تھا کہ اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیا کرتے تھے کچھ لوگ اور وہ بیچاری بیوی لٹکتی رہ جاتی تھی اللہ نے کہا سیریس ہو جاؤ یہ گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے تم نے مذاق منا کے رکھا ہوا معاملہ طے کرو یہ لڑکا کے رکھنا یہ قسم کھا لیے جا ہی نہیں رہے تعلق قائم نہیں کر رہے چار مہینے کی مدت مقرر فرمایا ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھاتے ہیں تربو سرباعت اشہور انہیں انتظار کرنا ہے چار مہینے 4 مہینے کے بعد پھر معاملہ سیٹل ہو جائے اگر قسم کھالی تو اس کے کچھ احکامات تفصیلی ہے اگر قسم توڑنا پڑے تعلق قائم کرنے کے لیے تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا قسم کے کفارے کا بیان سورت المائدہ آیت نمبر 89 میں آئے گا انشاءاللہ اللہ تفصیلی احکامات اپنی جگہ بڑھنا چار مہینے کے بعد معاملہ سیٹل نہیں ہوتا تو پھر کچھ اور معاملہ ہوگا پھر معاملہ طلاق اور علیحدگی تک بھی جا سکتا ہے یہ لٹکا کر رکھنا درست نہیں ہے باقی یہ ایلا کہلاتا ہے خاص قسم کھا کر معاملہ کرنا فان فاو پھر اگر وہ رجوع کر لیں فان اللہ غفور رحیم تو بیشک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے و ان عزموا طلاق اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ ہی کر لیا فیمن اللہ سمیع علیم تو بیشک اللہ خوب سننے والا خوب علم رکھنے والا ہے باقی ایلا کے تفصیلی احکام وہ تفاسیر میں آپ ملاحظہ گا اس کے بعد اب طلاق کے بارے میں کچھ احکامات آ رہے ہیں اور خاندانی زندگی سے متعلق اور امور کا بیان بھی آئے گا طلاق کے بارے میں کچھ موٹی موٹی باتیں اللہ رب العالمین نے نکاح کو پسند کیا اور گھروں کے جڑے رہنے کو پسند کیا گھروں کا ٹوٹنا اللہ کو پسند نہیں ہے اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ پسندیدہ شے ہے وہ طلاق ہے حلال کیوں رکھی گئی کبھی پوائنٹ آف نو ریٹرن آ سکتا ہے معاملہ چل ہی نہ پائے تو وہ آخری پوائنٹ اگر آئے تو پھر طلاق کا آپشن دیا گیا لیکن پسندیدہ نہیں ہے انتہائی ناپسندیدہ معاملہ ہے نمبر ایک ہمارے ہاں غلطی کیا ہے کمی کیا ہے کوتاہی کیا ہے نکاح تو کر لیتے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے بعد ذمہ داریاں کیا ہوں گی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تفصیلی احکامات کیا ہے اور پھر غلطی پر غلطی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی غصے میں طلاق دے دی بھائی پیار سے تلاک کون دیتا ہے غصے میں دی جاتی ہے نا جی اسی لیے اپنے آپ کو پابند کرنا چاہیے کہ شریعت کی تعلیم احکام کو معلوم کریں طلاق کا میں ہمیں پتا ہے لیکن نکاح کے خطبے میں چار آیات حضور تلاوت فرماتے تھے چار مرتبہ خوف خدا تقوی کا ذکر آتا ہے زبان کو کنٹرول میں رکھنے کا بیان آتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں پھر گھر کے معاملات کے والے سے میں آیات آئیں گی سوریہ تغل میں کچھ ہدایات ہیں ان آیات کو فراموش کیا جاتا ہے اللہ کا خوف دل میں رکھو بیویوں کے ساتھ بھلا شروع کرو مرد کو قوام بنا تو بیوی تابے اس کی کرے کوئی کھٹ پٹ کا معاملہ ہو گیا تو گھر کے معاملے کو گھر میں ہی سیٹل کرنے کی کوشش کرو اگر گھر کی بات گھر میں سیٹل نہیں ہوتی تو یونٹ آفس لے کر نہ جاؤ تھا لے کر نہ جاؤ چوراہےوں پر لے کر مت جاؤ خاندان کا ایک بڑا بیوی کے گھر سے خاندان کا ایک بڑا شوہر کے گھر سے بیٹھیں اور پیچ اپ کرانے کی کوشش کریں ابھی کہیں طلاق نہیں آ رہی ہم پہنچ جاتے طلاق پر اتنے سارے احکامات ہیں میں اشارہ کر رہا ہوں معافی درگزر قرآن میں حدیث میں معافی درگزر معافی درگزر معافی درگزر در ان سب کو بائی پاس کر کے اگر تلاقیں دے رہے تو ظلم کر رہے ہیں بھائی ظلم کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں سیکھنا چاہیے باتوں کو تو اب آئے گا طلاق کا معاملہ وہ بھی اللہ کے نبی نے تعلیم عطا کی ہے اگر کبھی دینا پڑے تو ایسا پیریٹ جس میں خاتون پاکیزہ بھی ہو اور تعلق قائم نہ ہوا ہو اس موقع پر ایک طلاق دی جائے یہ سور طلاق میں بات آئے گی کتنا عجیب لگ رہا ہے نا یہ مسئلہ حالت پاکیز کی ہو خاتون کی اور تعلق قائم نہ ہوا ہو اس وقت میں طلاق ایک دی جائے یہ پتہ ہی نہیں چلتا سیکھتے نہیں ہیں فائرنگ کرتے رہتے ہیں گھروں کو برباد کرتے رہتے ہیں اتنی ساری باتوں کے بعد ایک وقت میں ایک طلاق دو یہ تعلیم دی اگر اگر اگر اگر اگر, اگر ایسا پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا تفسیر اس میں آتی ایک دے دی رجو ہو سکتا ہے دو دے دی رجو ہو سکتا ہے تین دے دی تو رجوع نہیں ہو سکتا میں صرف وہ باتیں بیان کروں جن پر اتفاق ہے باقی پر تفسیری مباحث میں کچھ اختلاف رائے بھی تین دے دی تو وہ تین شمار ہوتی ہے ایک وہ آپ کو علم ہے وہ پھر اپنے علماء سے مسئلہ معلوم کر کے مسئلے کا حل معلوم کرنا چاہیے میں تو آپ کو مشترکہ امور بتا رہا ہوں لیکن طلاق کا معاملہ بہت لیٹلی آنا چاہیے ایک دو کی حد تک رجوع کا امکان ہے اور اگر تین طلاقیں دے دی, دی تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے تالو سے اب ہدایات ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ارشاد ہوا والمطلقات تو یہ طرف بس نبی انفسهن ثلاثه قروا وتلاق يفت اورتیں اپنے اپ کو روکے رکھیں انتظار کریں تین حیض تک اور جنہیں حیض نہ آئے ان کا مسئلہ وہ تین مہینے وہ ذکر آئے گا سورۃ طلاق میں 28 سے پارے میں ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن اور ان کے لیے حلال نہیں کہ وہ چھپائیں وہ جو اللہ نے ان کی رحموں میں پیدا کیا ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں بہت توجہ سے سنیے گا ان احکامات کی پاسداری کون کرے گا جس کو اللہ کا خوف ہے ورنہ لوگ تو ماعذ اللہ زنا بھی لوگ ماعذ اللہ بھی کرا کر بچے ضائع کر ظلم ہو رہے نا خوف خدا نہیں ہے نا یہ قرآن کی محفلوں کی برکت ہوگی ابھی چلتے ہیں آگے چار کو ختم ہوں گے عجیب نقطہ سامنے آئے گا بار بار ارض کروں گا اتنا ناخش گوار معاملہ اتنا کڑوا معاملہ اور قرآن اتنی تفصیلی ہدایات عطا فرما رہا ہے تو انڈر نارمل سرکمسٹانس عام حالات میں یہ گھروں کو جوڑے رکھنے کے لیے قرآن حکیم کی تعلیمات کس قدر ہوں گی اس اندازہ کر لیجیے تو اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو چھپائیں نہ جو رحم میں اللہ نے پیدا کیا تاکہ پتا ہو کہ بچہ کس کی طرح منسوب ہو یہ نصب کا معاملہ ہمارے دین میں بڑا اہم اس پر بڑے احکامات کا انحصار ہے بغول تنقید اظہار کے ان اراد و اور ان کے خاوند ان کی واپسی کی زیادہ حقدار ہیں اس مدت میں اگر وہ بہتری یعنی حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیں مرد کو طلاق دینے کا حق ہے رجو بھی وہ کرے عورت طلاق کے لیے درخواست کر سکتی ہے جس کو عام طور پر ہم خلا لینا کہتے ہیں وہ بات ابھی آگے آئے گی فرمایا کہ ولاحن مصر الیہ ہندمعف اور عورتوں کے لیے حق ہے جیسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے بھلے طریقے پر ایک ترجمانی یہ کی گئی جس طرح کی ذمہ داری عورتوں پر ڈالی گئی اسی طرح کے ان کو حقوق بھی عطا کیے گئے ولاح نہ مصف علیہ ہند معروف اور عورتوں کے لیے حق ہے جیسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے بالمعروف بھلے طریقے پر ولیجا داراجہ اور مردوں کو ان پر ایک درجہ برتری حاصل ہے یہ برتری اس لیے نہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ آلہ اور عورت کو ادنا اور گٹیا سمجھے نہ یہ اس لیے کہ گھر کا انتظام چلانے کے لیے اتارٹیو جو معاملہ ہے وہ مرد کو اتارٹی دی گئی ہے یہ بیان سورہ کی سورے چونتیس میں بھی آئے گا اور مردوں کو ماشاءاللہ وہ آیت کا حصہ اکثر یاد ہے ہاں قوام جب وہاں آئیں گے تو وضاحت کریں گے کہ نہ مرد خوش فہمی میں مبتلا ہو نہ عورتیں پریشان ہو لیکن اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا سوریہ نسا آیت نمبر چونتیس کا انشاء اللہ یا اسی کی طرفوں کو مرتان طلاق تو ہے دو مرتبہ میکسمم دو مرتبہ کے بعد رجوع ہو سکتا ہے اس کی بھی ایک تفصیل ہے طلاق دی عدت میں ہے عورت عدت کے اندر اندر رجوع کر لیا تو رجوع ہو گیا لیکن عدت گزر گئی اور ابھی ایک طلاق دی ہے تو نکاح کی تجدید کر کے رجوع کرنا ہوگا نکاح نیا کر کے رجوع کرنا ہوگا ایک کی حد تک رجوع ہو سکتا ہے دو کی حد تک رجوع ہو سکتا ہے تین دے دی تو مسئلہ ختم یا فرمایا اب طلاق کو مررتان طلاق ہے دو مرتبہ فئی اناخ ان او تسری ہوں احسان پھر روک لینا ہے بھلے طریقے پر یا رخصت کر دینا ہے حسن سلوک کے ساتھ اگر رکھتے ہو تو عمدہ معاملہ کرو ورنہ خوبصورتی کے ساتھ علیحدہ کر دو بلاکم انتہ آتی تمنا شی آ اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو تم نے انہیں دیا ہے اس سے کچھ واپس لو یعنی مرد نے طلاق اگر دی ہے بیوی کو اگر بہریہ ٹاؤن میں پلاٹ دیا ہوا ہے تو واپس نہیں لے سکتا آنکھیں کھولی نا بہریہ ٹاؤن سن کر فورا ہاں دے دیئے. دے دیئے سو دے دیئے. دے دیا دیا سو اگر طلاق بحیریا تو بیوی کو جو دے دیا سو دے دیا واپس نہیں لے سکتا سنیے رسول اللہ کی حدیث مسلم شریف کی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا یہ تحفہ دے کر واپس لینے والا ایسا ہی ہے اللہ اخبار سنیے گا جیسے کہ کتاب کرے اور اس کو چاٹے اللہ اکبر ایک تو کتا اور اس کی اس اس کی قے اور اس کو وہ چاٹے تو کس قدر گندگی ہے نا کراہیت محسوس ہو رہی کبھی کبھی ہم کو چیزوں کو برا سمجھتی نہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام حدیث اور اللہ قرآن میں کوئی ایسی مثال دیتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی کراہیت کا اندازہ ہو سمجھ آ رہی ہے جی خوشی خوشی جو دے دیا وہ بیگم کا ہو گیا طلاق دے رہے شخص واپس نہیں رہ سکتے ہمارے لوگ لسٹ بناتے ہیں پھر ڈیمانڈ کرتے ہیں اللہ کے بندر تم نے کاروبار کیا ہے کیا یہ زندگی بھر کا معاہدہ کیا اللہ کا حکم مان کر کاروبار کیا ہے کیا یہ لسی واپس کرو واپس کرو واپس کرو یہ دیا تھا یہ دیا تھا وہ دیا تھا استافر اللہ نہیں لے سکتے ہاں اللہ خواف اللہ حدود اللہ اب آئے گا بیان خلا کا سوائے اس کے کہ دونوں اندیشہ کریں کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے فعین خف تم پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو اللہ یقینا حدود اللہ کہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے فلاح جناح علی تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں فی مفت بھی اس بات پر کہ عورت اس کا کچھ بدلہ دے دے یہ ہے خلا جس کو ہم عام طور پر کہتے یا سمجھتے ہیں مرد طلاق دے سکتا ہے عورت طلاق مانگ سکتی ہے مرد نے طلاق دی تو جو دے دیا سو دے دیا واپس نہیں لے سکتا عورت اگر خلا مانگے گی تو اس کو کچھ چھوڑنا پڑے گا وہ مہر ہو مہر کا کچھ حصہ ہو یہ چھوڑنا پڑے گا اس کو دل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہے سنیے یہ مزاق نہیں ہے اٹس ناٹ اے جوک ڈو یہ اللہ کی حدود ہیں یہ نکاح سے متعلق طلاق سے متعلق مہر سے متعلق عدت سے متعلق گھریلو زندگی سے متعلق احکامات یہ اللہ کی حدود ہیں یہ اللہ کے احکام ہیں کون فکر کرے گا جس کو اللہ کا خوف ہے اور جس کو اللہ کا خوف نہیں ہے وہ تو اور دھندے کرے گا وہ نکاح کے چکر میں پڑتا کہ اللہ، احساس ہے وہ ان احکامات کو پوچھ پوچھ کر عمل میں لے کر آئے گا دل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں فلا فلاں بس ان سے آگے نہ بڑھو الظالمون اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے بس وہی لوگ ظالم ہیں فین کہا پھر اگر اس نے اس کو طلاق دے دی یہ تیسری طلاق آ اس کو کہتے ہیں طلاق مغلظ پکی گاڑی طلاق اب ختم فیم طلقھا پھر اگر یہ شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تیسری فلا تحل له من بعد حت تنكي زوجا غیر تو جائز نہیں اس کے لیے اس کے بعد یہاں تک کہ وہ اس کے سوا کسی اور خاون سے نکاح کرے خاتون فیم پھر اگر وہ دوسرا شوہر اس خاتون کو طلاق دے دے فلا جنا ترا جاں تو اب ان دونوں پر کوئی حرج نہیں اگر یہ رجوع کر لیں ام ون بشرطے کے اس بات کا خیال رکھیں اے یقینیما حدود اللہ کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے کیا مطلب اس کو کہتے ہیں حلالہ سنا ہو گئی لفظ آپ نے ایک شخص کی بی بیوی کو تین طلاق دے دی معاملہ ختم اب اس خاتون کی عدت گزر گئی کہیں اور گزر گئی یہ بھی اللہ کا حکم ہے ہمارے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں فلمیں دکھائی جا رہی ہیں ڈائلگ دکھائے جا رہے ہیں میں نہیں مانتی عدت کو میں نہیں مانتی عدت کو اس پوری قوم کو یہ ڈرامے بازی دکھائی جا رہی شریعت کا کھلا مذاق اللہ کے احکام کی کھلی خلاف ورزی اور یہ سو پیمرا بقول ہمارے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کے یہ کیا ہے پیمرا پاکستان الیکٹرانک میڈیا کہتے ہیں ریگولیٹری اتارٹی مفتی منیب الرحمان صاحب کہتے ہیں ربش اتھارٹی یہ کہتے ہیں اسلامی نظریے کی نظریہ پاکستان کی نظریہ اسلام کی پاسداری کریں گے تم جو کچھ آج دکھا رہے نظریہ پاکستان ہے اسلامی اقدار کے خلاف کچھ نہیں دکھایا یہ جو اللہ کے آکام کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے از دس اسلام ماشاء اللہ میڈیا پر بیٹھ کے ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں عدت پوری کرے اب ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی اس کے بعد اس کی عدت مکمل ہو گئی کہیں اور اس نے نکاح کیا اور اس شخص نے یا تو اس کا انتقال ہو گیا یا اس شخص نے آزاد مرضی سے پلینڈ نہیں ایسے انڈر نارمل سرکمسٹانس اگر اسے طلاق دے دی اور پھر وہ معاملہ مکمل ہو جائے تو اب یہ خاتون اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کر سکتی ہے اس کو کہتے ہیں حلالہ لیکن یہ پلینڈ نہ ہو اور آج ہلالے قسم کے مولوی بھی معروف ہے معاشرے میں حلالے کرواتے ہیں وہ اس طرح کے حضور نے لانت کی ہے اس طرح کا پلینڈ قسم کا حلالہ کروانے والے پر اور کرنے والے پر اكثر مائی کرائے کے سانڈ ہیں بڑے سخت الفاظ یہ کرائے کے سانڈ ہیں جو اس صنعت کی حرکت کر رہے ہوتے ہیں استغفر اللہ یہ پلینڈ طریقے سے جو ہے وہ اس پر تو حضور نے لعنت کی ہے عام انڈر نارمل سرکمستانسز ہو تو اس کی گنجائش ہے بتل کا حدود اللہ یبینھا لقومی علمون اور یہ اللہ کی حدود ہیں اللہ انہیں ان لوگوں کے رواج فرماتا ہے جو جاننا چاہتے ہیں و الا طلقتم النساء فبلغن اجلهن واجو امرتو کو طلاق دے دو، پھر وہ عادت پوری کرنے لگی فامسکوهن بمعروف تم کو بھلے طریقے پر روکو او سدحهن بمعروف یا بھلے طریقے پر رخصت کر دو بھلے طریقے پر روکنا ایک اور دو کی حد تک ہے نباہ کرو گے یعنی کہ تم نے غصے کا ادھار کر کے ایک دو طلاقیں دی اب ذرا نباہ تو ہو جائے پھر میں بدلہ نکالوں گا غلط یا پھر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دو الفاظ سنیں الفاظ کیا ہیں سر رہو ہن بھلے طریقے پر اخسط کر دو ہمارے تو مار پیٹ ہوتی ہے عورت کو بےچاری کو تھانے پہنچ جانا پڑتا ہے ماں باپ بہتا ہوا خون اس کا دکھانے کے لیے کو لے کے جاتے ہیں ایسے ظالم ہیں ہمارے یہاں اور اللہ کا کلام بھائی وہی مانے گا جس کو خوف ہے اللہ کا کلام کیا کہہ رہے اس ناخوشگوار معاملے کو بھی خوبصورتی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچاؤ بھائی پھر از کرو بار بار از کروں گا اتنی کڑوی بات اتنی ناخوشگوار بات اور اللہ کہتا ہے اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ تکمیل کو پہنچاؤ قربان جائیے میرے اور آپ کے رب نے عام حالات میں شوہر بیری کے لیے اور گھر کے لیے کتنی پیاری ہدایات عطا کی ہوں گی ہم کتنے پیارے دین کے ماننے والے ہیں کتنا پیارا کلام ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا تم سیکھنا دوں اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے مت روکو کہ تم زیاتی کرو ہم جو کوئی یہ کرے گا فخط والا منفا تو بے اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ولاخ آیات اللہ حضو اور اللہ کی آیات اللہ کے احکام کا مذاق نہ بناؤ کھیل تماشا نہ کرو کھلواڑ نہ کرو اللہ کے دین کے ساتھ اللہ اکبر یہ گھر کے معاملات میں جو گڑبڑ ہو رہی ہے اللہ کہ میرے احکام کا کھلواڑ مذاق نہ بنانا ود کرو نعمت اللہ علیکم اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کروا اور جو اللہ نے تم پر کتار و حک... کتاب اور حکمت میں سے نازل فرمایا یہ عیدم بھی اللہ تمہیں اس سے نصیحت فرماتا ہے بت اللہ اور اللہ سے ڈرو بار بار آ رہا اللہ کا خوف اللہ کا خوف کیوں بھائی باہر تو آدمی دوسروں کا خیال تا ہے کبھی کبھی پولیس والوں خیال کر لیتا ہے کبھی کبھی رینجرس والوں کا خیال کر لیتا ہے اس سے زیادہ کیمروں کا خیال کر رہا ہے کیمروں کا خیال کر لیتے ہیں لوگ اللہ جو دیکھ رہے اس کا خیال کم کرتے ہیں گھر میں کیا کریں گے نہ پولیس نہ رینجرس نہ کیمرے کیا کریں گے تو زیادہ خوف خدا کی ضرورت ہے اس لیے ان احکامات گھریلو زندگی کے بارے میں احکامات کے دوران میں بار بار وط اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو وہ ان وبی بكل شعین علیم اور جان رکھو بے شک اللہ ہر ہر بات کا علم رکھنے والا ہے آمنوا قلوبهم اللہ